بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبد ورسوله الحمد لله رب بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثات في وكل, وكل في بالله من همزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن متعلق جو ہے کل ہم لوگوں نے پہلی اور ابتدائی باتیں سیکھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کہف مدنی مکی دور کے آخری منہرے کی صورت ہے جب کفار اور, ظلم کا کفار اور مشرقین کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اللہ رب العالمین نے اس صورت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی اظہارت اور تسلی بتائی کہ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کی تاریخ خروشن روشن رکھا مسلمان بھی عزت پائیں گے اور ان کو اللہ دنیا میں عزت دے گا اور ان کا نام روشن ہو جس طرح اصحاب کہف کی مخالفت کرنے والے زلیل و الخار ہو گئے مٹ گئے یہ سب بھی مٹ جائیں گے اور ان چند نوجوانوں کو اللہ نے جس طرح ہدایت دی اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے وہ سب اکثر لوگ نوجوان ہی تھے جیسے مبشرہ ہو و بکر صدیق ہو عمر فاروق ہو رسمان ہو علی طلحہ ہو زبیر ہوں جتنے صحابہ ایمان لائیں اکثریت جو وہ سب کے سب کیا تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی ایمان میں بھی اضافہ کرے گا جس طرح صابق ایمان میں اضافہ کیا اور جس طرح اللہ نے ان کا نام روشن کیا ان کو بھی روشن کرے گا یہ اس سلسلے میں جو حدیثیں ہیں جو فضیلت کی جو حدیثیں کو سنائی گئی کہ جو سر کہا کی تبتدائی اور آخری میں یاد کرے گا وہ دجال کو فتنے سے بچ جائے گا حدیث معلوم اسی طریقے سے جمعہ کی دن پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی اس پر کلام ہے لیکن انشاءاللہ حدیث ثابت ہے اور ایک حدیث مجھے بعد میں یاد آئی کہ منقرا سورت القحف کما ان ضلع جس نے سورہ الک کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوا ہے یعنی صحیح طریقے سے پڑھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقرا القرآن غب ترین کما ان ذیلا فلی قرآہ اب نے جو قرآن کو تر و پڑھنا چاہتا ہے صاف و شفاف پڑھنا چاہتا ہے یعنی قرآن کو بالکل تازہ تازہ جیسے کہ نازل ہوا ویسے پڑھنا چاہتا ہے یعنی اس میں کوئی کھینچتا نہ ہو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے اس کو عبداللہ بن مسعود مسود اللہ عنہ کی قرت میں پڑھنا چاہیے وہ اللہ نے ان کو لہجہ اچھا دیا تھا تلفظ حروف کی ادائیگی صفات یہ سب کیا تھے سب سے اچھا ادا کرتے تھے چار صحابہ نے کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا اس میں سے ایک عبداللہ بن ردعد ردی اللہ عنہ. منقرا فکا ان سے جس نے کحف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوا ثم ظہر الدجال اور پھر الدجال اگر ظاہر ہو گیا تو فلا یو سعلی اس پر مسلط نہیں کیا جائے گا دجال اس پر مسلط نہیں ہو سکتا جبکہ دنیا کا سب سے بڑا ہے جس سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ, دجال کا فتنہ ہے تمام <تصفح> اللہ سے فن نبی صلی اللہ وسلم یات و درود کے بعد جو ہے پناہ مانگتے تھے اور نے حکم بھی دیا استاد بینار پائے چار چیزوں سے پناہ مانگو تھے شہور الدجال ومن وطن فطن المحیات ٹھیک ہے تو یہ سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے اور اس سلسلے سی میں کوئی خدیش اور ملی ہے ابتدائی اور آخری آیات سے متعلق جو ہے أنسى لبن معاذ نبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرى أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرىها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض يعني من قرى سورة الكهف من قرى سورة أول من قرى أولا سورته سورة كهف في ابتداء يعني ابتداء ذه آخرا اور آخری دسائد پڑھے گا کانت لو نور اس کے لیے روشنی ہوگی من قدم ہی لارا سر سے لے کر پاؤں تک روشنی ہوگی یعنی اللہ اس کے پورے جسم کو روشن کرے گا اس کے دل کو روشن کرے گا اس کی زندگی کو روشن کرے گا اس کی دنیا کو روشن کرے گا اس کے قبر کو روشن کرے گا اس کے آخر کو روشن کرے گا اور جس نے پوری سورت حق پڑھی یعنی جس طرح نازل ہوا صحیح طریقے سے اس کے لیے روشنی ہوگی آسمان سے زمین تک آسمان و زمین کی دوری کا اندازہ کوئی مخلوق آج تک نہ کر سکی. نہ کر سکتی نہ کر سکے گی کتنی بڑی فضیلت جس طرح و نور نماز روشنی اسی طریقے سے یہ بھی روشنی ہے جس طرح کہ سبحان اللہ الحمد للہ تمل المیزان اور تمل عن مابین سبحان اللہ الحمد للہ میزان کو بھر دیں گے اسی طرح آسمان و زمین کے جتنی جگہ سے نکل کو بھرے گی اور یہ صورت کا کی بڑی فضیلت ہے اور یہ صورت کے بارے میں جو بخاری کی جو حدیث ہے امام بخاری نے کئی ابواب میں اس کو نقل کیا ہے اس میں سے یہ حدیث برا بن آزم والی ایک شخص ایک صحابی کا پڑھ رہے تھے گھر میں کیا تھا جانور تھا یعنی کھوڑا تھا جیسے سورج کہاں پڑھنا شروع کیا جانور حرکت کرنے لگا تو انہوں نے سلام پھر نماز بھی پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ قرآن سے یہ ایک بادل جو ہے نازل ہو رہا تھا ان کے پڑھنے کے وجہ چھوڑ دیا تو بادل پھر اوپر چلا گیا آپ نے کہا اقرا فلان اے فلان پڑھو پڑھو فعین سکینتلت فین سکینت القرآن قرآن یہ سکینہ تھا قلب پہ رحمت سکینہ بان سکون اللہ کی رحمت کا نزول تھا فرشتے تھے جو رحمت کی دعائیں کر رہے تھے جو رحمت لیکن رحمت کے فرشتے نازل ہوئے تھے تو پڑھ رہے تھے تو تھے اور جب پڑھنا چھوڑ دیا تو اوپر چلے گئے تو یہ فضیرت صرف اسی صحابی کے لیے خاص ہے نہیں ان کے لیے تو تھا ہی لیکن جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے السابق مہاجرین ودین و احسان رد الم جو صحابہ مہاجرین انصار ایمان میں ثقت کرنے والے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے جو ان کے طریقے پر چلیں گے تو احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا ان کے لیے اللہ نے نتی تیار کیے یہ سورح کال سے متعلق جو ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی اس تفسیر کو رکھتے ہیں بتایا گیا تھا کہ یہ صورت ان پانچ صورتوں میں سے جس کی ابتدا جو ہے الحمد کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے تعریف اور حمد اور مد ہمیں بفر بتایا گیا عام تعریف کرنا یوں ہی کسی کی تعریف کر دینا بیجا تعریف کر دینا مد ہے اور خوبی کی بنیاد پر تعریف کرنا حمد ہے تو اللہ کی تعریف تمام خوبیوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے تمام خوبیوں کا تنہم صحیح اللہ ہے اور اگر کسی میں کوئی خوبی ہے تو اللہ کی وال الحمد میں جو علی فلام ہے استغراق کے لیے یعنی تعریف پوری کائنات میں اللہ کی تعریف ایک اور تعریف کی جتنی قسمیں ہیں چاہے زبان سے کی جائے چاہے دل سے ہو چاہے اعضا سے ہو تعریف کی تمام قسم اللہ کے لیے اور دنیا میں بھی اللہ کی تعریف اور آخرت میں دنیا میں بھی اور الحمد آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اللہ کی تعریف ٹھیک ہے نا اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے اس لیے جو حدیث آتی ہے نا سبحان جس نے سبحان اللہ وحمدی سو بار پڑھا سو ولو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اس کے گناہ دھل جائیں گے کتنی بڑی فضیلت اور اگر صبح شام سو بار پڑھیں گے رضی اللہ قال قال قال رسول اللہ صلح صلح صلح من سوبار اگر سورہ سورہ سہان اللہ بحمد پڑھے یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد تو قیامت کے دن یہ سب سے آگے ہوگا نیتی ہوں کوئی اس سے آگے نہیں ہو سکتا مگر وہ آدمی جتنا عمل کرے یا اس سے اور زیادہ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے بہت زیادہ رقو میں سجود میں خاص طور سے رقو سے, سے اٹھنے کے بعد اللہ ملا الحمد مل السماوات مل, الارض و مل اب البش مخال البد وقاب خاری تعریف آسمان و زمین کے برابر اور اس سے بھی زیادہ الحمد للہ یہ تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند اور اللہ نے اپنی نبی حکم دیا آخری وقت میں بھی ربی کا مستخر اپنی ربی کی تصویح بیان کیجیے حمد کے ساتھ ہم تصویر کمانا اللہ کا اور سے پاک اور مانے تمام خوبیاں اللہ کے لیے اعتراف کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا راج کا تحفہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اپنی امت کو اسلام کہو کہ جنت کی زمین بہت پاک و صاف ہے اور جنت چٹیال میدان ہے بغیر عمل کے جنت کے بیل بوٹے جنت کی پتیاں سرسرد و شادابی کیسے تیار ہوگی سبحان اللہ اللہ کی بابر الحمد للہ الہ الا اللہ یہ جو ہے اللہ کی تعریف کس بات پر جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی سورہ فاتحہ میں اللہ کے حمد کا مالک ہونے کی دلیل کے لیے چار صفات بیان ہوئی ہیں ان اللہ کی تعریف جس سورہ فاتحہ میں کی گئی ہے چار خوبیوں کی وجہ سے رب العالمین ایک اور رحمان دو مالک مدین؟ اور الحمد میں چار لکھے ہوا رحمان, الرحیم علاق علاق آن؟ آن؟ آن رحمان الرحیم سے بات اور یہاں پر اللہ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی صرف اللہ ہی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اللہ کے علاوہ کو اس کتاب کو نازل نہیں کر سکتا اور یہ کتاب جو ہے کی حیثیت روح کی ہے جس طرح سے الحمد اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس پر اللہ کی تعریف خلق آواز مانو زمین کو پیدا کیا مخلوق کو پیدا کیا تو انسان جس طرح روح سے حرکت کرتا ہے یہ وہی بھی روح ہے اس کے ذریعے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے اس لیے وحی کو کیا کہا گیا روح کہا گیا عبد ہی کا لفظ آیا تمام تاریخ اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر عبد سے مران بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سے عبد کی آپ اللہ کے بندے ہیں رسول ہیں رسول بعد میں بنے ہیں لیکن عبد پہلے اللہ کی عبادت کرنے والے تو یہ اللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا وسط قرآن کے نزول کے بارے میں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا اور ان کن دو فیبل عبد الفات اگر تمہیں شک ہو اس کے کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس جیسے ایک صورت لیا ہو اور جب تبلیغ و دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی آپ کا لفظ ہوا دوں یہ قون علی نبادا جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا عبادت کے لیے یا تبلیغ کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ان پر ٹوٹ پڑے گے تو تبلیغ کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو اس کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہو معاج میں گئے تو وہاں بھی آبد کا لفظ ہے سبحان لیل من بے دہی علی پانچ وزاد جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جس نے اپنی بندے پر قرآن نازل کیا فرقان نازلی. عبد بہت بری صفت تمام فرشتے اللہ کے عبد ہیں عباد ہیں یعنی یہ سارے فرشتے جو ہیں اللہ کے کیا ہے عباد ہے اللہ کے بندے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوق اللہ کے عبد ہے ان کلف اسلام آباد ولاب اللہ عبد آسمان اور زمین کے تمام مخلوق اللہ کے پاس حاضر ہوں گے عبد بن کر تو آبد کیا خاص عبد ہے ایک عام عبد ہے آسمان زمین کی ساری مخلوق عام عبد ہے لیکن اللہ کے نیک بندے انبیاء یہ اللہ کے خاص بندے اس لیے کہ اعباد الرحمن اللہ یمشون ویدا خاطب الجاہل کالو اللہ, اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلامتی سے گزر جاتے ہیں تو یہاں عبد کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص صفت ہے بابرکت ہے پاک المن طالی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غلام ہے ان کو اپنے اوپر بھی اختیار نہیں تھا نفع نقصان کے مالک نہیں تھے نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی پھر بھی کہہ رہے ہیں انتا ہم لا ثنان علیکم. ہم تیری تعریف نہیں کرتے انت کما سنی نفس تو ایسے ہی جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا گیا آپ کیا بننا چاہتے ہیں بادشاہت نبوت لینا چاہتے ہو اللہ کے عبد اور رسالت کے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہو اللہ کا عبد اور رسول بن کر رہنا چاہتے ہو یا بادشاہ اور حکومت لینا چاہتے بادشاہت اور نبوت لینا چاہتے ہو سوال سمجھ گئے جبلی نازیل ہوئے کا ایک فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا اور آپ کو آفر دیا اتورید ہو گیا جا ابدر رسول نبی یا تو اللہ کا عبد اور رسول بن کر رہو اللہ کا عبد اور رسول رسالت کے منصب پر اللہ تمہیں فائز کرے یا نبوت اور بادشاہ طافر مجھے اللہ نے داود علیہ السلام کو دیا سلمان علیہ السلام کو دیا اور یوسف علیہ السلام کو دیا دینا نبوت بادشاہدیندین کیا چاہتے ہیں تجوری نے کہا دعا کرو اب اللہ سے اللہ جانا ابدر رسولہ مجھے اپنے عبد بنا کر اپنے رسول بنا کر حکومت کو اپنے اختیار نہیں کی اس سے مطلب حکومت جائز ہے اگر جائز نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ پیش نہیں کرتا لیکن نبوت لیکن حکومت کے مقابلے میں ابدیت اور ابدیت اور رسالت اسے معلوم ہے اس امت کی جو میراث اصل ہے ہم اللہ کی بندگی بند کریں اور خوب اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اسی میں پوری دنیا میں دینا رہ دین اس میں یہی اشارہ ہے جب تک اللہ کے عبد اور اللہ کی ابدیت اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں لائیں گے حکومت سے کبھی دین نافذ نہیں ہو سکتا ہے جو جماعت اسلامی کا وصف ہے اس ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں جو, جو, جو تیرہ نمبر کی جو آیت ہے سورہ شع کی تیرہ شرح علیہ محمد صلاحب الحدین محمد سینساسہ نقیم الدین ولا تدفرقو فی اللہ تدفرقوفی اللہ نے تمہارے علی وہ دین جاری کیا وہ دین مشرو قرار دیا جس کی وسیعت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کی نوح،, نوح علیہ السلام کو کی ابراہیم کو کی گی کو کی علیہ السلام عیسیٰ کو کی اور تمہیں بھی کر رہا ہے کہ دین کو قائم کرو یہ نہیں کہا کہ حکومت قائم کرو جو منحرف لوگ کہتے دین کو کہتے ہیں حکومت قائم کرنا حالانکہ قرآن میں دین کہیں حکومت کے معنی میں نہیں ہے جتنی تفصیلی روایت ہے اگر موقع ملے تو میرے موبائل میں ہوگا شروع سے جگر اخیر تک جتنے صرف خلف میں کسی نے دین کا معنی حکومت نہیں کیا سب نے عبادت طاعت، احکام قانون نظام اللہ تو یہ اللہ نے اپنے بندے پر بندگی کی دعوت دی اور یہی تمام امبیا کسی پر سورے امبیات نمبر پچیس عمار و سلام الخبر کبیر رسول ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان پر وحی کی کہ میری ہی عبادت کرے یعنی اللہ کی بندگی کی طرف اللہ کی ابدیت کی طرف یعنی اللہ کا بندہ کر یہ بہت بڑی بات دی. الکتاب میں جو علی فیلام ہے وہ اس کو احد ذہنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں احد احد کا معنی ذہن میں لوٹے گا اس سے تمام کتاب مراد نہیں ہے الکتاب سے مراد خاص کتاب وہ کون قرآن میں جس طرح فاصا فرعون رسول فرعون نے نہیں کی نفرمانی کی رسول کی نفرمانی کی ار رسول یا ار رسول میں جو علی فیلام ہے وہ اس کی نہیں ہے ایک خاص رسول ہے کون رسول مراد ہے ذہن کی طرف لوٹتا ہے وہ مثال اسلام یہاں بھی اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اس سے مراد مجید قرآن, مجید مجید قرآن مجید اور اللہ نے اس کتاب کی سبت بتائی دا لکھ کتاب لا رہی کیا مطلب کوئی کجی کوئی کمی کسی قسم کا اس میں کوئی, کوئی, کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ایک اور ریب اور شک میں کیا فرق ہے ریب شک کے معنی عام شک کا نا ریب کے معنی شک بھی نہیں ہو ذرہ بنا شک کے ساتھ شک کی گنجائش ہی نہیں نمبر ایک نمبر دو شک کو دور کرنے والی ہے شفاء اللہ ودیروں میں جو شکوک شبہات ہے اس کو پڑھیں گے شکوک شبہ دور ہو جائیں اور اس میں اللہ اور ایک نہیں کمانا ہے ذرا برابر مت کرو اور یہاں اللہ نے کہا الحمد یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے اس کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں اس کے مضمون میں کوئی ٹکراؤ نہیں بلکہ اس کے مضامین بہت ہی واضح ہیں، ٹھوس ہیں اور حقائق پر مبنی ہیں تو اس لیے یہ ولم یق اے کا قرآن کی صفت بیان عنطم دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب میں ٹکراؤ ہیں باتوں میں ٹکراؤ ہے کہیں اتار کہیں چڑھاؤ کہیں نشے و فراغ نہیں قرآن اگر قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے کیونکہ اگر قرآن کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے اختلاف دور کرنے کی کتاب ہے اختلاف پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے جب قرآن میں اختلاف نہیں تو رسول اللہ کی حدیث میں بھی اختلاف نہیں ہے آپ اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ اختلاف دور کرنے کے لیے آئے تھے سر آراف کیا اس رحم الغلال نبی سلم آئے تھے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اختلاف کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے تمام پابندیوں کو ہٹانے کے لیے آسانی کے لیے آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو آسان کرنے کے لیے آئے مشکل بنانے کے لیے ہر چیز کو آسان بنائے اور جب تمام چیزوں میں اختلاف ہوگا تو دین آسان ہوگا یہ مشکل ہوگا اختلاف کو مٹانے کے لیے آئے تھے بلکہ جب تک قرآن و سنت میں نہیں آئیں گے اختلاف نہیں مٹے گا قرآن و سنت کو آئیں گے تبھی اختلاف مٹے گا اس لیے اللہ نے کہا تنازعات فیسل فردو ہو اللہ, اللہ, اللہ اگر کسی بھی مسئلے میں خلاف اللہ کیسول اللہ کے کی کی اللہ, کی اللہ کی کتاب رسول کی یہ کوئی تڑھاپا نہیں نہ الفاظ میں نہ معنی میں نہ فساد و بلاغت میں کہ اس آیات کا آپس میں کوئی اختلاف ہے یا اس کی کوئی خبر غلط ہے یا کوئی حکم حکمت سے خالی ہے قرآن عربی غیر عربک غیر کوئی کجی نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کئی یمن باسن شدید یمن یہ کہہ دینا کافی تھا کہ اس میں اللہ نے کوئی کجی نہیں رکھی لیکن پھر کہا کئی درست قام یا قوم مانے کئیم کہتے ہیں فعیل کے وزن پر مبالغ کا سہوان بہت زیادہ درست ہے بہت زیادہ ٹھوس ہے یعنی ولم یہ کل میں شبح ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے چڑھاپن نہیں ہے لیکن غور کرنے سے ہو سکتا کہیں نہ کہیں چڑھاپن جیسے ایک مکان ہے بالکل سیدھا ہے لیکن بہت گہرائی سے دیکھا گیا تو تھوڑا تیتشا ہو جاتا ہے تو آگے قیمن کہا کہ یہ بتایا کہ بالکل ہی ٹھوس ہے اس میں ررا برر کچی نہیں نہ الفاظ میں نہ مانی میں نہ اس کے مضامین میں نہ اس کے احکام میں نہ اخبار میں اعتبار سے کوئی کجی نہیں بلکہ جو پڑھے گا اس کی کجی دور ہو جائے گی جی دور ہو جائے گا ایک معنی آتا ہے مہیمن نساء اللہ نے مردوں کو عورتوں پر کیا بنایا قوام بنایا بنایا تو یہ قرآن نگرہ بھی ہے تمام کتابوں کے اوپر محافظ ہے تمام, تمام پچھلی کتابوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے یعنی پچھلی کتابوں میں جتنے حکام تھے قرآن اس کی ٹائپ کرتا ہے تو پچھلی آسمانی کتاب میں جتنے احکام ہیں اللہ کی توحید کے اس پر قرآن گواہی دے رہا ہے لما بین من ابینتور توریت اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب تھا اور اس کی جتنے اہم مضامین تھے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جس سے سورا نام کی عید نمبر 152 سو باون ایک اللہ نے دس باتوں کی وصیت کی کہ بھائی دس باتوں کی شرک نہیں کرو ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو نہ کسی ناولاد نا کو قدر مت کرو ناپتون میں کمی مت کرو یتیموں کے مال کے قریب فواحش منقرات کے قریب یہ تو قرآن میں اس، اس کی تائید کیا کہ کی نہیں کیا تو پچھلی تمام بھی اس اعتبار سے بھی قیم اس کو کہا گیا باسن شدید اس کے بعد کہا چار تو پہلی صفت تو بتائی کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے ایک دوسری صفت قیمت درست ہے اور کئیم کا ایک معنی آتا ہے کہ اس کے حکام جو ہیں ہر معاملے میں نگرانی کرنے والا ہر معاملے کی رہنمائی کرنے والا قیم کہتے ہیں نگراں محافظ کو کہیں بھی ضرورت ہو اس کی ضرورت کی تکمیل کرنے والا اس لیے اللہ نے کہا انحاد القرآن یہ حدی لیتی ہے اقوام یہ قرآن سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا اقوام کہاں عقیدے کے معاملے میں قرآن سب سے اچھے رہنمائی کیا نا اللہ سے ملا شرک سے روک دیا, شر شر رو دیا عبادت میں اللہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا عبادت کا طریقہ بتایا اخلاق کی مکمل تعلیم دی کہ نہیں پوری اخلاقیات کو مکمل کیا کہ کی نہیں کیا, کیا؟ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک اولاد کے کی ساتھ کیا سلوک پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک اس میں قرآن نے پوری رہنمائی کی کہ نہیں کی کیا نا بھائی اور معاملات کیسے کرنا چاہیے آپ کو کاروبار کیسے کرنا چاہیے تجارت کیسے کرنی چاہیے اس بارے میں جو ہے سب سے آخری آیت کاروباری کی قرآن کی سب سے آخری آیت آیت الدین کی آیت لین کی آیت سب سے آخری آیت ہے قرآن کے احکام کے بعد تو قرآن نے رہنمائی کیا کہ کی نہیں کیا ہر اختلاف میں قرآن صحیح رہنمائی کر رہا ہے نا اس لیے کہا القرآن سب سے اچھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جی تو اس لیے یہ قرآن کی صفت بتائی گئی تو یہ دوسری صفت تیسری صفت کیا دی مل لدن تاکہ ڈرائے کہتے ہیں عذاب کو سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے جو سخت عذاب ہے وہ ڈرائے لیکن کس کو ڈرایا یہ نہیں بتایا ڈرانے کے لیے دوسری جگہ کہا یبشر المومنی ایمان والوں کو بشارت دے انہد القرآن حدیلی حسن کافی کافروں کے لیے آزاد وہاں کافیروں کو ڈرانے کے لیے لیکن یہاں پر کس کو ڈرائے یہ ڈرانے کن کو ڈرایا جائے یہ ذکر نہیں کیا تو یا تو اس سے کو مراد کچھ فارم ہے یا وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں معاشیت کرتے ہیں ان کو بھی ڈرانے والی کتاب قرآن کی صفت نذیر بھی انسل قبل حق نشیرہ ہوں نظیر انسلہ قبل حق ہم نے قرآن کو آپ کے حق کے ساتھ نہ دیکھے اللہ انت ندیر آپ انما انت نذیر آپ کل کل ڈرانے والے تو یہ قرآن کی صفت ڈرانے کی بتائیے تو ڈرانے کا ذکر اس لیے کیا کہ مخالفین کی تعداد زیادہ ہے اور ماننے والے کم ہے اس لیے اللہ کے نبی کی صفت جو ہے ندیر اور بشیر دونوں ہے لیکن ندیر کا کی صفت زیادہ ہے تبارک رقل نزل فرقان علی علی یکون ندی عرم یہ بھی ندی کیوں مخالفین زیادہ ہیں ماننے والے کم ہیں اس لیے قرآن ان کو زیادہ ڈراتا ہے وہ حیر اور قرآن اور ہی ومم بلا قرآن نازر کیا گیا میری طرف تاکہ تم کو ڈراؤں اور قیامت تک تمام لوگوں کو ڈراؤں آپ نے فرمایا ان میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں سمجھ گئے نا تو اس لیے یہ صفت بتائیے دوسری بات یہ کہ لیند رباس شدید کا تعلق جو ہے اللہ وا سے یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ اولاد بنا لیا ان کے لیے ڈرانے والا ہے قیم امن رباسن شدید تاکہ ڈرائیں عذاب سے اس کی طرف سے یہ عذاب دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا بھی آزاد سامع مکہ مکہ کو دھمکی بھی ہے کہ تمہاری تباہی کا وقت آنے والا ہے بربادی کا وقت آنے والا ہے اور یہ مکہ فتح ہونے والا ہے اشارہ یہی ہے کیونکہ اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورة بن اسرائیل میں اللہ نے دعا سکھا دی ربی مدخل صدق مخرج صدق ربخل وخرجنی کا سلطان کی جگہ پہ داخل کر اور عزت کی جگہ پہ نکال یعنی عزت کے ساتھ ہمیں مدینے ملے چلے اور عزت کے ساتھ ہمیں یہاں سے نکال دے اور ہمیں اپنی مدد عطا فرمو اشارہ یہی ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والے اسلام پھیلنے والا ہے اور یہاں پہ ڈرا دیا گیا کبھی ختم ہونے والا ہے تمہارا تمہارے کفر کی بازار مٹنے والی ہے تو دین کی بازار لگنے والی ہے دین غالب آنے والا ہے پوری دنیا میں ریون رواس شدید میں یہ اشارہ ہے کپڑے مکہ کو تمام مخالفین کو اور اشارہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے مخالفت ٹوٹنے والی ہے پوری دنیا میں دین غالیب آنے والا ہے اس میں اشارہ ہے تھوڑے لوگوں سے جس طرح صاحب کا حق وہ تین سولہ سالوں کے بعد اللہ نے, اٹھایا اور اللہ نے ان کی تاریخ روشن کی اور اس سے پہلے جو ظالم حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور عیسا علیہ السلام کا دین غالب آیا محمد دین بھی غالب آئے گا رسول ابین الحقین بشیر اور ایمان والوں کو بشارت دینے والا ہے کون میں ایمان والے ان کی صفت بتائی عمل کرتے ہیں کہ انہ لهم ان کے لئے بہترین یعنی ایمان کی بنیاد پر اللہ نے بہترین اجر کب وعدہ کیا اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کبادہ کی ان الدین کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا امدین الصول ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ محبت لوگوں کے لیے محبت ڈال دے گا وعدہ کیا نا محبت محمد ہوئے اور کہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا اللہ امن عامن صالحات بما نزل على محمد من ربی مکفر عنهم سیات مسلح عالم ایمان اور عمل کی بنیاد پر اللہ ان کے گناہوں کو دور کر دے گا ان کے حالات کو صحیح کر دے گا درست وعدہ کیا کہیں اللہ نے کہا منصار اچھی زندگی دے گا یعنی اللہ اچھی زندگی دے گا یعنی قناعت کی زندگی دے گا ایک قلبی سکون دے گا رسکے حلال دے گا تو یہ سب وعدہ اللہ تعالی نے کیا تھا یہاں بھی بشارت ان کے لیے اچھا اجرا اور اچھا اجر کا مطلب ہوا آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی نیکی کرے گا تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں اضافہ کرے گا اور اصل بدلہ آخرت میں ہو گا اور کافر آدمی نیکی کرے گا تو دنیا میں اللہ اس کو اس کا فائدہ تو دے گا لیکن اذا اذا كان یہ حسن لیکن اس کی پاس کوئی نیکی باقی یہ ایمان اور عامل کا فائدہ جو ہے فرا ہوا جس کی جڑیں زمین میں ہو شاخ آسمان ہو وہ پھل دیتا ہے تو پھل تو دے رہا ہے آسمان میں جا رہا تمہارے آسمان میں چڑھ رہے ہیں بل بوٹے سے فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا درخواست تو دنیا میں نیکی کا سایہ اللہ تعالی اس کا فائدہ دے گا لیکن اصل فل کہاں ملے گا آخرت میں ملے گا یہ سب ہے فوائد ٹھیک ہے اور آگے فرمایا ماں کی دین ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی عمل بول کر سبب بول کر مسبب مراد لیا سبب کیا نیکی ہے لیکن یعنی نیکی میں ہمیشہ رہیں گے یعنی نیکی کے وجہ سے جنت ملے گی یہ مراد ہے اجر حسنا مراد جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ما بے بخ... نام مخرجین سے نکالے نہیں جائیں گے لا بگو نانا اس سے نکالنا بھی نہیں جائیں گے وہ یوں دیر اللہ یہ بشارت بھی ہے اور خاص طور سے ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لیا ماں لحمبہ میں علم ان کو کوئی علم نہیں ہے ولا لیا باہ ان کے باپ دادوں کو قبرت کلم تخرجمنفام یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ان قلو نے اللہ دیوا یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ کیا مطلب یعنی اللہ کو اولاد کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے رحمان والدہ ہمایم بغیل رحمان ظالموں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے اولاد ثابت کیا تقاضم ہوا تو یہ دفتر پھٹ جائے اتنا بڑا گناہ شکولت زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان انداء الرحمان والدہ اللہ کے لئے اولاد ثابت کرنا کیوں اللہ کے نیاز ہے اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو سکون چاہیے جس کو امن چاہیے جس کو مدد چاہیے اللہ اللہ عمد اللہ بے ہے ہر اعتبار سے بے ہے اپنی سرداری میں اپنے علم میں اپنے حلم میں اپنی تمام صفات میں اپنی تمام خوبیوں میں اپنے تمام کمالات میں وہ کسی کا محتاج ہے سب اس کے محتاج ہیں تو اللہ کے لئے اولاد تو اس لیے اس پر یہودیوں پر رد ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں نصارا جن کا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین رد جنہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی اور اس میں پلوں کے اوپر رد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں جو مشرقین کفار پر رد ہے جو قبر فرستوں پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر اللہ کی روح محمد میں حلول کر دیا نارد باللہ وحدت الوجود پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے ابن عربی نے کہا ملک بو الخن زیرو اللہ اللہ ہونا کتے اور بندر بھی ہمارے معبود ہے نارود و نہیں اللہ رب العالمین مخلوق سے جدا ہے اور اس کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے روشنی اور تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتی اندھیرے اندھیرا اور اجالا دونوں برابر نہیں ہو سکتا زندہ اور مردے دونوں برابر نہیں ہو سکتے دھوپ اور ساہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے خالق مخلوق دونوں کیسے برابر ہو سکتا یہ خلوق کو کملنا یہ خلوق کوئی اپنے انبیاء اور اولیا کو اللہ کے نور کا ٹکڑا اور کوئی انہیں عین اللہ قرار دیتا ہے جیسے نسرانیوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کتاب ان سب کو اللہ کی جانب سے سخت عذاب سے ڈراتی ہے خواب دنیا اور آخرت دونوں میں ہو یا صرف آخرت میں اللہ کے لیے اولاد رکھنے کی تردید کے لیے سور مریب کے اعتماد اٹھاسی تھا پنچانوے میں, یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا فلاح القبا <عَصَفًا> شاید کیا آپ اپنے آپ کو ہلا کرنے بخش کیا معنی جو ہے ہلا کرنے کے معنی اپنے آپ کو ہلا کریں ان کے پیچھے اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں یعنی اگر اس کتاب پر ایمان نہ لائیں تو آپ افسوس کرتے اپنے آپ کو ہلا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارو تسلی دی گئی کہ آپ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہدایت ہے ہری سنا کو بالم امنین ہدایت تم چاہتے سارے ہدایت شرک دیکھ کر کفر دیکھ کر کے آپ کوڑتے تھے پریشان ہوتے تھے یعنی کو ایسا رکھتا تھا آپ اپنے آپ کو کر رہے کریں قوم کی حالت کو دیکھ کر اتنا درد ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھارے اور تسلی دی کہ ان علیہ کے آپ کا کام ڈرانا ہے پہنچانا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے نمبر ایک آپ کا کام ڈرانا ہے دو ہو گیا نمبر تین ان مانتا مذاکر آپ کا کام نصیحت کرنا ہے تین ہو گیا اور اللہ نے فرمایا اللہ نے فراہم ان ایابہم نیا بن فین البلاغ و علیٰ آپ کا کام پہنچانا ہے حساب لینا ہمارا کام ہے لست تاریخ میں لش تاریخ میں وسیع داروغ نہیں لست تعریف میں اوقیلا ان کے کارساز نہیں ہے انبیاء بھی صرف راستہ بتانے والے لیکن حساب اللہ لے گا راستہ دکھلائے گا کون اللہ تعالیٰ دکھلائے گا کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہونے کی دلیل ان کے پاس ہے نہ ان, ان کے ابا کے پاس ہے کیونکہ علم, کیونکہ علم وہ ہے جس کی کوئی دلیل ہو ان کے باپ دادا نے کسی علم کے بغیر محد جہالت سے یہ بات نکالی اور انہوں نے محد جہالت کی بنا پر ان کی تقلید کی یعنی ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ اللہ نے کہا من علم فتو خرجو ہو لینا کیا منا پر کوئی علم ہے بتاؤ ہم کتاب رکھیے تد کیا کوئی کتاب ہے تمہارے پاس نہیں تو جہالت کے اوپر زد اور درمی پر تھی ایک تعصب پہ تھے باپ دادے کے اندھی تخلیق پہ تھے انجدنا ابا نہ انا الاثاری محتدول ہم نے اپنے باپ دادے کو جس طریقے پہ پایا اسی پہ چلے گمراہی کے اسباب یہ ہیں انسان تخلید کرے ایک تعصب کرے نمبر تین باپ دادے کی اندھی تخلید اور اعنات دشمنی دل حسد اور وقت یہ سب گمراہی کے کیا ہیں اسباب ہیں ابن قیم نے تقلید کے بارے میں کہا علم قاللہ قال رسول تقریر صبا نے, فرمایا، علم, جو صحابہ نے سمجھا، علم اور تقریر دونوں سے عید ہے علم اور تقریر دونوں جمع نہیں سکتے کیوں اس لیے وہ علما کے اس بات پہ عجما ہے کہ مقلید اور اندھا دونوں برابر ہیں ایک آدمی کو آنکھ نہیں ہے وہ اور ایک تقریر کرنے والا دونوں اندھا ہے آنکھ والا آنکھ سے ہے مخلف دل سے ہے ہم نے اس میں اتباع کا اللہ نے حکم دیا تقلید کا حکم نہیں دیا اللہ <سؤال> ان اجال بول ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے زمین کی زینت ہم نے زمین پر جو کچھ چیزیں ہیں اس کو کیا بنایا زمین کی زینت بنایا خوبصورتی جیسے مالا اولاد زینت ہے جتنی چیزیں سب زبر ہیں یہ پہاڑ یہ درخت یہ مکانات یہ بلڈنگیں یہ جو کھانے پینے سب کی خوبصورتی ہے ان دنیا خل وطن میٹھی ہے شیریں ہیں فائدے کی چیز ہے لیکن وہ حیات دنیا فلاق رت اللہ لیکن تھوڑا ع متاح تھ تھوڑا سا سامان ہے ان نمل حیات دنیا لائب کھیل کود ہے وزینت ہے وفاخر ان نمت دنیا لائبن و بلا دنیا جو ہے کیا ہے کھیل کود ہے اس کے بعد زینت ہے اور آپ آپس میں فخر و مباحت کرنے والا ہے مانا اولاد کی کثرت پر فخر کرنے والا ہے اس کی مثال نہیں ہے ان نمت دنیا بلفن میں کھیل کود میں گزر گیا زینت ان اور جوانی ہوئی تو زیب و زینت جوانی پر کپڑے ایسے زبان ایسی کھانا ایسا نقش و نگار ٹہلنا پھرنا یہ جوانی زینت بھی چلے گی وہ دفاقرم اور نہ ادھیڑ عمر جو ہوئی تو فخر مباحات مکان پر بلڈنگ پر اپنے کاروبار پر فخر مباحات بلڈنگوں پر فخر کرنا وہ تکاف روفیان اور آخری عمر میں انسان مال اور اولاد پہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں میرے پاس اتنی دکانیں ہیں سمجھ میں نا کم اصئی تھی اس بارش کی طرف نبات ہو جس سے پودے ہو گئے اور کھیتی لہلا اٹ اور کاشتکار کو دے بڑی خوش معلوم ہوا لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ کھیتی کیا ہوگئی چکنا چور ہو, گئی؟ ہو گئی ختم ہو زندگی اٹھی اور ختم ہو پانی کے بل بلے کی طرح یہ ہے دنیا تو اس لیے کہ کہا ان نچائل نعمال ہم نے زمین پر جو کچھ زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم کو آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے اچھا عمل سے مراد اخلص و اس سب سے خالص عمل کون کرتا ہے سنت اخلاص کے ساتھ نمبر دو سب سے درست عمل کون کرتا ہے سنت کے مطابق عمل کون کرتا ہے خالص کا تعلق دل سے اور, اور اور ظاہری عمل اور سنت کا تعلق ظاہری عمل سے ظاہر بھی صحیح ہونا اور ظاہر صحیح ہونا سنت کی پیروی ہے بات صحیح ہونا اخلاص ہے ہو. یہ جو روزہ اور جو کچھ زمین پر ہے اس کو ہم چٹل میدان بنانے صاف چٹیل میدان جو روز خشک زمین کو کہتے ہیں میدان کو اس لیے کہا کہ ہم لجا علوم سعیدن وہ سمندر دل کی وجہ سے زمین پر کوئی اگی ہوئی چیز نہ رہ جائے <سؤال> کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم پانی کو چٹیل زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں پھر اس کے ذریعے کسی کھیتی نکالتے ہیں جس میں ان کے چوپائے کھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں جروس کے مانا وہی آتا چٹل سعید المانے اور جروز چٹیل یعنی چٹیل زمین تمام پہاڑ ختم ہو جائیں گے اللہ ترافی آپ برابر ہو جائے گی اور یہ زمین نہیں رہے گی بلکہ دوسری زمین ہوگی دو دو یہ زمین بھی روٹی کے ٹکڑے کی طرح ہوگی بھوری زمین ہوگی اور آسمان بھی نہیں رہے گا آسمان دوسرا آسمان رہے گا تو زمین پہ جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے ختم کرنے والا ہے اسے چٹگیل میدان بنانے والا ہے اور قیامت کے لیے اللہ رب العالمین حساب لے گا اور اس کے بعد پھر اساب کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کیونکہ اساب کے زمانے میں لوگ قیامت کا انکار کرنے والے تھے اور اللہ نے اساب خواب کو تین سو نو سالوں تک سلایا اور پھر اللہ نے اٹھایا ان کو یہ بتانے کے لیے جب تین سو سال سلا کر اللہ اٹھا سکتا ہے تو اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا نمبر ایک تین سو نو سال سلانے کا واقعہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے اس سے پہلے اتنی مدت اللہ نے کسی کو نہیں سنایا صرف عزیر کو سنایا تھا سو سال تک اس سے پہلے یعنی سابق سے پہلے والا واقعہ ازیر علی اسلام کا ہے جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کو بھی ان کے گدھے کو بھی سب کو اللہ نے ایک بستی سے گزرے جو بستی ویران تھی کہا کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے ان کو پرمود تاری کر دی ان کے گدھے پر سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا مندور علاح و شراب کھانے میں پینے کی طرف دیکھو یہ بھی سڑا نہیں ہے، اس کا رنگ اور بو, بو اور مزہ بھی نہیں بدلا مندوری اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو نے مندور عیلا اور ہڈیوں کی طرف دیکھو دکھلا ہے ہڈی کیسے ہڈی جٹ رہی ہے اور اس کے اوپر کیسے گوشت چڑھا رہا ہے اسلام نے دیکھا اس فلم تبھی یہ نہ جب بالکل وہاں ہو گیا کال عالم تو دیر نے کہا وہ جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر دوسری قدر جب بالکل ہر خبات ان کے سامنے واضح ہو گئی اللہ نے کہا جان لو کہ ان اللہ علیہ شیر اللہ ہر چیز پر اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر قیاض نہیں کیا جیسے نمبر ایک نمبر دو کل جو پیر ہے اگر آپ لوگ کل آتے کیونکہ پیر کے دن وہ اکثر وہ آتے نہیں یہ پڑھنے والے ایک تو ہیں بھی نہیں ایک ابھی عمرے کے سفر میں اور ایک شد بھی آتے ہیں تو کب اکثر دیکھنے کے نہیں آتے دو ہفتے سے تو نہیں دیکھنے آتے تو چونکہ بیچ میں ایک دن ناگا ہو گیا اگر آپ لوگوں کے پاس گنجائش ہے تو کل بھی کل دیکھئے جنوری ہونے کی وجہ سے چھٹی بھی ہے ہمارے کو تو تو صبح میں بالکل تھوڑا تھوڑا آگے کھینچنے کے اور تھوڑا اس کو پڑھنا تھا اور لیکن ٹائم نہیں مل پایا وہ ادھر شیخ کا پروگرام گیا ملنے کے لیے لیکن ہاتھ میں کڑی لگا دیا پاؤں میں میں نکل گیا پھر بھی پکڑ لیا اسی لیے میں علماء سے نہیں منتا ہوں بھائی میری بڑی خواہش ہوتی ہے وقت بہت زیادہ ہے تو پکڑ لیتے ٹھیک ہے نا طالب علم بیس کو ہم کو بہت پڑھنا تھا پڑھا نہیں کب آ جائیے ہاں کل گے انشاءاللہ ابھی شہر اللہ اور